اعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذيين آمن جاءكم فاسقم بنبئ جاءكم فاسقم بنبئٍ فبن ان تصب قوما بجاهاة فتُصح على فعلتم نادين. مقصد سورہ حجرات کا الآداب وصبا لِ اصلاح ہل معاشرہ صورت میں آداب ذکر کیے جاتے ہیں وہ آداب کے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے وہ امور منتظمہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا معاشرہ درست ہوتا ہے یہ آداب یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بھی ہیں اور یہ آداب ایمان والوں کے آپس میں بھی ہیں بعض وہ ہیں کہ جو غیر معتبر لوگ ہیں تو یہ آداب ان کے ساتھ بھی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو تب تم لوگوں کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا ادب آیت نمبر ایک میں ذکر کیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھیں دوسرا ادب آیت نمبر دو میں کہ اللہ کے پیغمبر کی تعظیم کریں ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں کہ ابس آیت میں آیت نمبر چھ میں یہ تیسرا ادب ہے کہ جب بھی کوئی خبر آپ کو پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کریں جی تاكہ آپس میں تنازعات نہ ہوں تاکہ آپس میں اختلافات وہ پیدا نہ ہوں آیت میں ہر معاملے کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے خصوصا جب کوئی بے اعتبار شخص وہ کوئی خبر لے کے آئے جب ایک غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کے آئے یہ جی تو تب اس بات کی تحقیق یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے تو اس آیت میں تحقیق الامور تحقیق الخبر لہ تنازع خبر کی تحقیق کر لیا کریں باتوں کی تحقیق کر لیا کریں تاکہ یہ جی آپس میں تنازعات نہ ہوں یہ جی کوئی کام جانے انجانے میں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں پچھتانا پڑے یا ایو الذین آمنوں ان جاءکم فاسقم بے نب اے ایمان والوں کہ اگر آ جائے تمہارے پاس فاسقن یہ جی کوئی غیر معتبر شخص فاسق یہاں پہ یہ جی ایک بے اعتبار شخص کے جس پر یہ جی اعتبار نہ کیا جا سکتا ہو خبر واحد ہے یہ جی ایک بندہ وہ خبر لے کے آیا ہے تو اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص بے اعتبار شخص بے نبعياً کسی خبر کے ساتھ فتبینوں تو تحقیق کرو یہ جی تو تحقیق کر لیا کرو یہ جی ان و قومم بجالت جی اسے مفعول لہو کہتے ہیں اور مفعول لہو یا اسے مفعول من اجلی بھی کہتے ہیں کہ یہ حکم یہ کیوں دیا گیا ہے تو انتصیب و قومم بے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچو تم قومن کسی قوم کو بھی نادانی کے بسب یعنی تمہارے ہاتھ سے کسی قوم کو نادانی کے بسبب کوئی نقصان پہنچے ایک کوئی تمہیں خبر لائے اور تم فوراً اس پر ری ایکٹ کرو تم فوراً اس پہ عمل کرو تو تمہارے ہاتھ سے انہیں نقصان پہنچے گا تم انہیں قتل کر دو گے یا تم ان پر فوراً حکم لگا دو گے کفر کا فتویٰ داغ دو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچو تم کسی قوم کو بجہالت نادانی کے بسبب فتس بہو مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ نادمین بس ہو جاؤ گے تم اپنے کیے پر نادمین پشیمان یہ کل کو تم اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہوگے کہ مجھے اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی لیکن میں نے رد عمل فوراً ظاہر کیا اور کل کو پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا اور اپنے کیے پر تمہیں نادم ہونا پڑے گا ہمارے استاد محترم وہ اس آیت کو پڑھ کر وہ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ جس آیت میں یہ جی تحقیق کا حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو جس آیت میں تحقیق کا حکم دیا گیا تھا جی کہ تحقیق کر لیا کرو تبین کر لیا کرو یہ جی افسوس یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کی تشریح یہ کرتے وقت اسی آیت میں تحقیق کا گلا وہ گونٹا جاتا ہے اور اسی آیت میں تحقیق اس کی دھجیاں وہ اڑائی جاتی ہیں اسی آیت میں یہ جی تحقیق اس کا قلع کمع کیا جاتا ہے عام طور پہ مفسرین اس آیت کے تحت وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت یہ ولید ابن اقبا یہ جی ان کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے اور عام مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں عام مفسرین وہ یہی ذکر کرتے ہیں مثلا عام طور پہ یہی ذکر کیا جاتا ہے وقت اجمال مفسرون اعلیٰ ان نہا نزلت فل ولیدن اقبا عام طور پہ مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت یہ ولید ابن اقبا رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے ولید ابن اقبا یہ وہ شخص ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰنہ کا یہ اخیافی بھائی ہے اور یہ شریک بھائی ہے یہ آیت یہ انہی سے متعلق یہ نازل ہوئی ہے عام طور پہ مفسرین وہ یہی کہتے ہیں اور واقعہ کیا تھا تو آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے چھٹے سال بنو مستلق ان کی طرف ایک عامل کو بھیجا یعنی یہ ولید ابن اعقبہ ولید ابن اعقبہ کو بطور عامل زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھیجا کہ جاؤ اور تم بنو مستلق سے کہ جن کا سردار حارثب ابن زرار تھا انہیں بھیجا کہ جاؤ اور ان سے زکاة وہ وصول کر کے آؤ ولید ابن عقبہ کو بطور عامل زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف بھیجا بنو مستلق یہ اور ولید ابن عقبہ کا جو قبیلہ ہے بن امیہ ماضی میں اسلام سے پہلے یہ جی ان کی آپس میں دشمنی وہ چلی آ رہی تھی اور ماضی میں یہ لوگ یہ دشمن آپس میں رہے تھے حریف رہے تھے وہ لوگ عربوں کے پاس ویسے بھی تلواریں یہ ہوتی تھیں تو وہ مسلح ہو کر رسول اللہ کے عامل کے لیے استقبال کے لیے وہ گاؤں سے باہر نکل نکلے ہوئے تھے تو ولید بن اقبا نے جب دور سے انہیں دیکھا کہ یہ لوگ یہ تو مسلّہ ہیں یہ جی تو وہ ڈر گئے خوفزدہ ہو گئے کہ شاید یہ لوگ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں دور سے انہوں نے یہ خود اندازہ لگایا کہ یہ لوگ شاید مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ماضی میں ہمارے ان کے درمیان اختلافات رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں تو وہیں سے واپس ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے جی ان سے شکایت کی کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے یعنی یہاں پہ اس روایت میں یہ ہے کہ گویا کے ولید ابن اقبا نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا ہے بلکہ وہ تو یہاں تک کہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بنو مستلق کی طرف ایک سریہ وہ روانہ کیا ایک لشکر روانہ کیا کہ اور ابھی یہ لشکر یہ راستے میں ہی تھا کہ بنو مستلق کے جو سردار ہیں حارث ابن زرار اور یہ حارث ابن زرار یہ جو ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو یہ ان کے والد ہیں حارث ابن زرار وہ اپنے قبیلے کے چند ساتھیوں کے ساتھ راستے میں نظر آئے اس لشکر کو جو اللہ کے پیغمبر بھیج رہے تھے تو انہوں نے یہ جی پاس پہنچ کر قریب پہنچ کر لشکر والوں سے پوچھا جی کہ کیا آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری قوم کی طرف آ رہے تھے تم لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کے عامل کو جو زکوۃ لینے کی غرض سے آ رہا تھا تو تم لوگ اسے قتل کرنا چاہ رہے تھے اور تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے تو انہوں نے کہا حارث ابن زرار نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ولید ہمارے پاس آیا ہے اور نہ تو ہم نے اس کی شکل دیکھی ہے کہاں ہے وہ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی یہ ان تک پہنچی اور پھر یہ آیات یہ نازل ہوئی ہیں یا ایو الدین آمنو ان جا اکم فاصقم بے نب پیغمبر اگر کوئی غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کے آئے یہ تو آپ کو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے عام طور پہ مفسرین عسائد کے تحت یہی شان نزول یہ ذکر کرتے ہیں کوئی بھی تفسیر وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے استاد محترم وہ کہتے ہیں کہ جس آیت میں یہ تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور پھر اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اسے یوں ہی آنکھیں بند کر کے اس روایت پر عمل کیا جاتا ہے اور ایک صحابی کو یہ اگرچہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا صحابہ کرام سے گناہ ہوتا ہے روایات میں یہ ان سے ذنا تک کا ارتکاب ہوا ہے اسی طرح دیگر واقعات وہ آتے ہیں اور اس میں بھی حکمت یہ ہے علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس میں بھی حکمت یہ ہے تاکہ تکمیل دین ہو شریعت کی تکمیل ہو یہ واقعات اگر یہ پیش نہ آئے ہوتے تو اس سے دین کیسے وہ سمجھایا جاتا اور دین کی تکمیل کیسے ہوتی اسی لیے اس طرح کے واقعات حتیٰ کہ رجم تک کے واقعات یہ پیش آئے ہیں رجم تک کے واقعات پیش آئے ہیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بعض واقعات پیش آئے ہیں کہ جن کے متعلق قرآن آیات یہ نازل ہوئی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی بعض ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جیسے صحابہ کرام کے درمیان جمل صفین کی لڑائیاں کہ جن سے شریعت کی تکمیل اللہ کرانا چاہتے تھے یہ جی تاکہ بعد میں لوگوں کو ریت قیامت تک کے لیے دین تھا تو اسی وجہ سے وہ تکمیل شریعت بھی اس میں ایک مقصد تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صحاب کرام معصوم نہیں ہیں لیکن باوجود اس کے کہ جی اللہ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور اللہ ان سے راضی ہے اسی لیے صحاب کرام ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ عدول ہیں یہ ان پر جرا نہیں کی جا سکتی روایت میں ان پر جرا نہیں کی جا سکتی کہ جس کی صحابیت وہ ثابت ہو اور وہ اللہ کے پیغمبر کے دین کو وہ نقل کر رہا ہو اس وجہ سے وہ یعنی بالکل ثاقت العدالہ نہیں ہو جاتے کہ ان کی بات وہ نہیں مانی جا سکتی لیکن جس آیت میں تحقیق کا حکم دیا گیا تھا یہ جی تو اسی آیت میں تحقیق کا گلا وہ گونٹا جاتا ہے وجہ یہ ہے چھٹے سال ولید ابن عقبہ یہ گئے تھے رسول اللہ کے عامل کے طور پر عامل کے طور پر یہ گئے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یعنی مطلب یہ کہ اتنی عمر کے یہ صحابی ہیں کہ وہ باقاعدہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کر سکتے ہیں اور کیونکہ عامل اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ایک کلیکٹر کے طور پر وہ جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ حساب کتاب کر سکتے ہیں اور پورے قبیلے سے وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک ذمہ دار شخص ہیں ایک ذمہ دار شخص ہیں اور ایک ذمہ داری انہیں سونپی جا سکتی تھی تو اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے انہیں بھیجا چھٹے سال یہ واقعہ ہے لیکن مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اور ابوداؤد کی روایت میں یہ آتا ہے مسند احمد کی روایت میں اسی ولید ابن عقبہ کے حوالے سے آتا ہے امام احمد ابن حنبل وہ ذکر کرتے ہیں لمہ فتح ر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے مکہ فتح کیا جل اہل و مکتا تھا یا تو تو مکہ والے یہ اپنے بچوں کو لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس وہ آ رہے تھے تو اللہ کے پیغمبر فیمس روسیم ویدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتے تو یہ ولید ابن عقبہ یہ اپنے بارے میں یہ اس حدیث کے راوی ہیں یہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں فجی ابی الح تو مجھے بھی میرے والد یہ جی آپ صلی اللّہ مجھے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا وہ ان مطبن بالخلوق یہ جی اور میرے سر پر یہ جی ایک خوشبو لگی تھی خلوق ایک ایسی خوشبو ہے کہ جو لیکوڈ کی شکل میں وہ ہوتی تھی لیکن اللہ کے پیغمبر کو خلوق والی یہ خوشبو یہ پسند نہیں تھی تو ولید ابن عقبہ یہ کہتا ہے وہ انی متعین خلوق فلم یمس لیکن اللہ کے پیغمبر نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ مجھے یہ خلوق یعنی وہ لیکوڈ والی خوشبو وہ میرے سر پر لگی تھی تو اللہ کے پیغمبر نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا البتہ میرے لیے دعا کی اللہ کے پیغمبر نے تو فتح مکہ یہ آرٹ ہجری میں ہوا ہے اور سن آرٹ ہجری میں ولید ابن عقبہ وہ اتنا بچہ ہے کہ اللہ کے رسول اسے اس کا باپ اسے لایا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس کیونکہ حدیث میں یا تو نہ بسبیا نے کہ مکہ والے وہ اپنے بچے وہ لا رہے تھے تاکہ اللہ کے پیغمبر ان کے سر پر ہاتھ پھیریں اور ان کے لیے دعا کریں تو آٹھ ہجری میں وہ اتنے بچے ہیں کہ ان کا باپ انہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس لایا ہے اور ان کے سر پر وہ خلوق کی خوشبو وہ لگائی گئی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا اور صرف ان کے لیے دعا کی ہے تو عجیب بات ہے وہی صحابی وہ سنچھے ہجری میں وہ اتنا بڑا ہے کہ بطور عامل وہ زکوٰۃ کے کلیکٹر کے طور پر وہ بنو مستلق کی طرف وہ بھجوایا گیا ہے اسی وجہ سے یہ الواسم میں القواسم میں علامہ ابو بکر ابن العربی یہ جی انہوں نے تفصیلی کلام یہی کیا ہے اور یہ انہی کی کلام کا خلاصہ ہے انہی کے کلام کا خلاصہ ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ایک جانب انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس بات کے ساتھ الى علاق ما تقدم کہ انحو فی الوقت الذي۔ حدثت فی ہی لبن المستق الحادثہ کہ اس وقت کہ جب وہ بنی مستلق کا یہ واقعہ اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں کا الولید الصغیر سن یہ تو بڑی کم عمر والا صحابی ہے تو یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ کلام یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے متعلق تو یہ بات یہ آتی ہے تفسیرِ کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے بھی اس پر اچھا کلام اور اچھی گفتگو وہ کی ہے تو جس جس آیت میں خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا تھا اسی آیت میں تحقیق کا گلا وہ گونٹا جاتا ہے دراصل اس آیت میں روافظ نے صحابۂ کرام کے دشمنوں نے جو انہوں نے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے بعد میں یہی ولید ابن عقبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور خلافت میں انہیں کوفہ کا گورنر بنایا ہے حضرت عثمان جیسے ایک خلیفہ راشد کہ جو کہ قرآن کے جامع ہیں ایک قرات پر انہوں نے پوری امت کو وہ جمع کیا ہے یہ شرف انہیں حاصل ہے حضرت عثمان اس شخص کے بارے میں کہ جس کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ فاسق ہے انجا کم فاسقن کہ جو لوگ اور جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت عثمان کیا اتنی بات سے وہ ناواقف تھے کہ یہ شخص تو قرآن کی روح سے یہ فاسق قرار جو ہے پا چکا ہے اور حضرت عثمان اپنے دور میں انہیں کوفہ کا گورنر بنا رہے ہیں یہ تو اسلامی قانون کی روح سے یہ کسی روایت کا بھی اہل نہیں ہے چی جائے کہ انہیں اتنی بڑی ذمہ داری سونپنا دراصل بات یہ نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عثمان وہ بھی بنو امیہ سے ہیں حضرت معاویہ وہ بھی بنو امیہ سے ہیں ولید ابن اقبا یہ بھی حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں اسی قوم سے ہیں دراصل اصل روافس کی بنو امیہ کے ساتھ بنو امیہ میں ٹھیک ہے بعد میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں صحابہ کرام ان کا دفاع کرنا یہ امت مسلمہ پر لازم ہے اور یہ فرض ہے وجہ یہ کہ دین کی پوری روایت ان کے ساتھ بندی ہوئی ہے اگر صحابہ کرام یہ ان پر تان کیا جائے تو اس سے دین پر یہ تع کرنا یہ لازم آتا ہے دیگر لوگ ان میں پھر صحابہ کرام کے بعد وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں ان سے ہوئے ہیں بہت سارے کام ہاں امت مسلمہ میں جن لوگوں کی عدالت وہ مشہور ہے تو ان لوگوں کا دفاع کیا جائے گا مثلا کوئی امام ابو حنیفہ کو متعون کرتا ہے امام بخاری کو متعون کرتا ہے امام احمد ابن حنبل کو امام مالک کو اور جن لوگوں کی عدالت وہ مشہور ہے امت میں تو بعد کے امت پر ان کا دفاع کرنا وہ بھی لازم ہے تو یہ روافظ نے صاب کرام کو بدنام کرنے کے لیے اور خصوصاً حضرت عثمان سے جڑے جو لوگ ہیں انہیں بدنام کرنے کے لیے انہوں نے سعید حضرت ولید ابن عقبہ کو انہوں نے بدنام کیا ہے اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰوں کو متعون کرنے کی یہ کوشش کی ہے انہوں نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے اسی لیے یہ یاد رکھیں تفسیروں پر آپ یوں اندھا دن اعتماد نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان میں روایات کی وہ چھان پرک اور یہ چیزیں یہ نہ کر سکیں سورہ توبہ میں منافقین کی آیات میں وہاں پہ ہم نے ایک صحابی ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ ان کے بارے میں بھی یہی گفتگو کی تھی غالباً آیت نمبر پچہتر چھہتر ان آیات کے تحت کہ تمام مفسرین ابن جریر سے لے کر یہ جی آج تک کے مفسرین سارے اس آیت کے تحت وہ سالبہ ابن حاطب جو بدری صحابی ہیں انہیں کو قرار دیتے ہیں حالانکہ اور اس کی بنیادی وجہ وہ کیا ہے ابن عابدین وہ لکھتے ہیں ابن عابدین کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے وہ اپنے مجموع رسائل میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ دراصل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ماضی میں ایک عالم انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک بات وہ لکھ دی بعد میں آنے والا اس بات کو نقل کرتا چلا جاتا ہے لیکن وہ اس روایت کی سند کو نہیں دیکھتا کہ اس روایت کی سند کیا ہے بس انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے عالم نے ایک بات کہہ ڈالی ہے تو بعد میں آنے والا یہ وہ بات نقل کرتا جاتا ہے نقل کرتا جاتا ہے لیکن اس بات کی تحقیق کوئی نہیں کرتا حالانکہ ثالب ابن حاطب بدری صحابی ہیں ہمارے ایک عالم ہیں مولانا خان بادشاہ یہ وہ قطر میں یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے غالباً سال سے بھی کم عرصہ وہ ہو چکا ہوگا کہ ان کا انتقال ہوا ہے مولانا خان بادشاہ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ روایات کی تحقیق کا جو ذوق ہے کسی روایت کو پھرکنے کا جو ذوق ہے یہ اگر مجھے کسی کی کتابوں سے وہ لگا ہے سب سے پہلے تو وہ شیخ خان بادشاہ تھے شیخ خان بادشاہ اسکوارڈ کے علاقے سے آگے ایک علاقہ ہے قرمی جنسی کا اس علاقے سے ان کا تعلق تھا لیکن بہت پہلے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے وہ قطر وہ منتقل ہو چکے تھے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے ان کی کتابیں اس حوالے سے بڑی قابل قدر کتابیں ہیں میں نے ان کی پہلی کتاب یہ سن دو ہزار میں یہ پڑھی تھی ارشاد المفید اور ان کی اکثر کتابیں بعض عربی میں ہیں خالصتا عربی میں اور بعض عربی اور اردو ان دونوں میں لکھی ہیں مولانا خان بادشاہ یہ امام الجرح و تھے روایات میں انہیں جو ملکہ حاصل تھا تو علم حدیث میں خصوصاً میں ان سے کافی متاثر ہوں کیونکہ جرح و تعداد میں ان کا ایک ملکہ تھا اور روایات کو پرکھنے کا ان کا ایک الگ سے انداز تھا کہ اللہ انہیں غری کے رحمت کرے تو ان کی ایک مستقل کتاب ہے تقریباً کوئی سات سو آٹھ سو صفحات پہ عربی اور اردو دونوں میں اوپر عربی ہے اور نیچے اردو ہے ان کی کتاب ہے اتمبی ہو على عدم نفاق صالب ابن حاتب یہ جی انہوں نے طالب علم کو یہ تمبی دی ہے کہ صالب ابن حاتب وہ منافق نہیں تھے صرف اس ایک آیت پر انہوں نے پوری کتاب تقریباً آٹھ سو صفحات کی انہوں نے لکھی ہے اور انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام مفسرین وہ ذکر کیے ہیں اور پھر ان روایات کی انہوں نے تحقیق کی ہے کہ اصل میں اس روایت میں جو غلطی لگی ہے پہلے مفسر کو ابن جریر تبری کو المتبہ تین سو دس ہجری تو ابن جریر تبری نے روایت کی صنعت تو ذکر کی ہے اور اس میں عطیت العوفی اور ایسے جو شیعہ راوی ہیں ان میں وہ روات موجود ہیں بعد میں آنے والے مفسرین نے بس صرف ابن جریر کو دیکھا ہے کہ ابن جریر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور پھر اسے وہ نقل در نقل کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں ایک بدری صحابی ان پر الزام لگا ہے کہ بعد میں وہ منافق مرا ہے تو انہوں نے مستقل اس پر ایک کتاب لکھی ہے غالباً اس کتاب میں کیونکہ میں نے یہ کتاب شاید دو ہزار دو یا تین میں یہ میں نے دیکھی ہو کامل تو شاید انہوں نے اس روایت پہ بھی یہ ولید ابن عقبہ اس روایت پہ بھی انہوں نے کلام کیا ہے تو یہ حضرت عثمان کو بدنام کرنے کی یہ کوشش ہے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس پر اچھا کلام صحابۂ کرام کے دفاع میں یہ قاضی ابو بکر ابن العربی جو صاحب احکام القرآن ہیں المتوفہ پانچ سو تریالیس ہجری ان کی کتاب ہے العواسم من القواسم اصل کتاب عربی میں ہے العواسم من القواسم وہ قواعد ذکر کرتے ہیں کہ عاصمہ عاصمہ اور پھر قاسمہ تو انہی الفاظ پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الاواسم من القواسم یہ قاضی ابو بکر ابن العربی المالکی اندلس سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اس روایت پر ولید ابن عقبہ کی اس روایت پر انہوں نے اچھا کلام یہ کیا ہے مقصد یہ ہے عیسائیت میں اصل میں بات کی تحقیق اس حوالے سے تھا اسی لیے مفسرین اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ روایت اور یہ محدثین کے لیے ایک قاعدہ کلیہ جو ہے یہ بن گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایسی روایت وہ سامنے آ جائے کہ جس میں راوی وہ مجھول ہوتا ہے مجھول الحال ہوتا ہے کہ جس کا پتہ نہیں چلتا نام تو ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے تو اس روایت کی تحقیق کر لیا کرو اسی روایت کو انہوں نے اپنے لیے ایک دلیل کے طور پہ وہ بنایا ہے کہ روایات میں چھان پرک وہ کی جائے گی چھان پٹک وہ کی جائے گی اور روایت کی تحقیق وہ کی جائے گی اسی لیے مفسرین اس آیت کے تحت وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات وہ نہیں کی جائے گی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بالمر ایو حدث بکل ما سمعا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے ہونے یہ بات یہ کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اسی بات کو وہ آگے پھیلائے اور اسی بات کو وہ آگے بڑھائے کیونکہ مومن کا کام ہے بات کی تحقیق کرنا اور وہ بغیر تحقیق کے وہ بات نہیں کرتا وہ پشتوں میں ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں یہ بات کہے کہ کتے نے کتا وہ تمہارا کان وہ کھا کے وہ باگ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ کتے کے پیچھے تم دوڑو بلکہ پہلے اپنے کان پر تم ہاتھ پھیرو کہ واقعی کتے نے تمہیں تمہارے کان کو کاٹ کے وہ بگا کے لے گیا ہے نہیں بلکہ پہلے اپنے کان کو کان کی خبر لو کہ, کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے ایسا نہیں کہ تم کان پر ہاتھ پھیرے وہ کتے کے پیچھے وہ باگ جاؤ نہیں بلکہ پہلے بات کی تحقیق وہ کر لیا کرو یا ایو الدین امن اے ایمان والوں اسی لیے یاد رکھیں یہ تفاصر کا مطالعہ کسی بھی کتاب کا مطالعہ یہ صرف تفسیروں کے متعلق نہیں کسی بھی تفسیر کا مطالعہ کسی بھی کتاب کا مطالعہ جب تک کہ بندہ قرآن پڑھ کر صحیح استاد سے قرآن پڑھ کر یہ تحقیق کا ذوق وہ پیدا نہ کر لے تو تب تک یاد رکھیں کسی بھی کتاب کا مطالعہ یہ اس خود خود نہ کیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان انہی کتابوں کو پڑھ کر وہ ایسے دور نکل جاتا ہے کہ پھر وہ انہی سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے وہ آگے پہنچاتا ہے اسی لیے پہلے تحقیق کا ذوق یہ پیدا کیا کریں اور یہ قرآن سے بڑے اچھے طور پہ یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں ہم جب طلباء کو یہ تحقیق اس کے متعلق پڑھاتے ہیں تو یہ آیت یہ ہمارے لیے ریسرچ کے حوالے سے اور کسی بھی بات کی تحقیق کے حوالے سے یہ آیت یہ سر فہرست ہوتی ہے ان جا اکم فاصقم بے نب اے ایمان والوں کے اگر آ جائے تمہارے پاس فاسقن کوئی غیر معتبر شخص یہاں پہ فاسقن سے مراد کوئی بھی غیر معتبر شخص کہ جس کی بات کا بندے کو یقین نہ ہو بے کسی بھی خبر کے ساتھ فتبینوں تو تحقیق کر لیا کرو انتسیب و قومم بجالت کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچو تم کسی قوم کو بے نادانی کے بسب فتس بہ ما فعال تم نادمین پس ہو جاؤ گے تم یہ اپنے کیے پر نادمین پشیمان واخیر و ان الحمد للہ رب العالمین